مسلمے کے بعد حضرات وضو کر کے اس کو خوشک نہیں کرتے اور اس حالت میں مسجد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں ان کے وضو کا پانی مسجد کے فرش پر گرتا رہتا اگر دوران جماعت قائم ہو چکی ہوتی ہے تو ان کی آستین اچھا ان کی آستین بھی کونی کے اوپر اٹھی ہوتی ہے یہ مسئلہ بہت آسان نہیں بہت مشکل مسئلہ ہے ظاہر اپ دیکھیں کہ وضو کے پانی پوچھے میں کیا ظاہر یہ اتنا سا مسئلہ ہے لیکن اس پر سایکون صفات ہمارے فقہ میں لکھے اب اس کی تلخیص ہم بتاتے ہیں وضو کرنے کے بعد میں وضو کے پانی کو صرف اتنا پوچھا جائے کہ مسجد وغیرہ میں وہ پانی نہ گرے اگر یہ مسجد میں وضو کا پانی گرے تو یہ حرام ہے یہ آداب مسجد کے خلاف ہے ایک بات وضو کرنے کے بعد وضو کے پانی کو ایسا نہ پوچھا جائے جیسے تیل صاف کرتے ہوں بالکل خوش کر لیا جائے صرف اتنا صاف کیا جائے. کوئی داڑھی وغیرہ ہو تو ڈاڑی میں سے پانی مسجد میں نہ گرے یا ہاتھوں میں سے کوئی پانی زمین پر نہ ٹپکے کے صرف اتنا پوچھ لیا جائے بالکل رگڑ کر اس کو پوچھا جائے جیسے تیل کو پوچھا جاتا ہے. اس کو منع کیا گیا اس کے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ فرمایا کہ وضو کرنے کے بعد جو تری آدمی کے جسم میں رہ جاتی ہے تو پوچھنے کے بعد جو تری رہ گئی پوچھنا تو اس لیے کہ مسجد میں آ رہا اور اگر مسجد میں نہیں آنا ہو تو گھر میں بھی ویسے رہنے دی جائے خود باخو سوک جائے فرمایا کہ وضو کرنے کے بعد وضو کی تری جو آدمی کے بدن پر رہتی ہے کل قیامت میں نیکی کے ترازو میں رکھی جائے گی یہ وضو کی تری جو ہے یہ نیکی کے تراجو میں رکھی جائے گی آداب مسجد کے اعتبار سے پانی کو اتنا پوچھ لیا جائے کہ مسجد جو ہے وہ ناپاک نہ ہو اور مسجد میں کسی قسم کی ایسی چیز جو ہے پھر اس کے بعد آپ نے لکھا کہ عموماً ایسے آستین چڑی ہوتی ہے تو اسی طریقے سے نماز پڑھتے اس کی سب سے بڑی بیماری کی جڑ یہ ہے کہ ہم صحیح وقت پر مسجد میں نہیں آتے آپ کا موازنہ دنیاوی معاملات سے کروں اگر آپ کی فلائٹ اسلام آباد کی ہو, کیا آپ کو 45 منٹ پہلے نہیں پہنچنا پڑے کہا صاحب قتم اب تو معاملہ بن ہے دروازہ بن اب جائیے واپر تو اب اس کے خطرے سے پہلے جاتے ہیں نہیں یہ تو اللہ کا گھر ہے اس میں تو آپ اتمنان سے آئیں اتمنان سے وضو کریں اور اتمنان سے وضو کرنے کے بعد میں اتمنان سے سنتیں ادا کریں اور میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا ہو سکتا ہے ناقص جو لوگ مسجد کے قرب جوار میں رہنے والے لوگ وہ استنجا وضو اپنے گھر سے کر کے آنے تو یہ بیماری پیدا نہیں ہوگی ٹھیک اب وضو یہاں بھی جنہوں نے کیا ہو کرنے کے بعد میں وضو کا پانی حسب ضرورت پوچھنے کے بعد اپنی آستینوں کو نیچے کیا جائے گزشتہ درس میں ہم نے عرض کیا تھا حدیث شریف ہے کہ کپڑے کو گھرسنے سے نماز مکرو ہو جاتی ہے تو گھرسنا کیا ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں کفے سو یعنی ادھر سے چڑھا لیا ہو یا نیچے سے چڑھا لیا ہو ایسا کپڑا چڑھانے سے نماز پڑھنا جو ہے اس کو مکرو مکرو لکھا ہے اور واجب العیادہ لکھا احکام شریعت جو اعلی حضرت فاضل بریلوی کے فتاوی کی کتاب ہے کراچی کی چھپی ہوئی مدینہ پبلشنگ کے اس کا صفحہ نمبر سترہ اٹھارہ انیس پر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ جو ہے وہ موجود ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ اس سے پرہیز فرمائیں گے